بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فوری کو آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم وما کے اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے وہ تارا ہے چمکنے والا کل کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں خل کو تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے خل قومی کو وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے یخرج من بین الصلب والترائب جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے انہو علی رجعہی لقابد بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے یوم تبل السرائد جس دن دلوں کے بےد جانچے جائیں گے سما ولا ناصد تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا ادا آسمان کی قسم جو میں برساتا ہے الصدر اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے انہو لقول کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے بلحز اور بہودہ بات نہیں دونوں یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں تو تم کافروں کو محلت دو بس چند روز ہی مہلت دو